اب جب یہ پہنچے ہیں اگلے سال داخل ہوئے حضرت یوسف کے ہاں پیش ہوئے کارو یا یو العزیز عزیز اب انہوں نے کہا اے عزیز اے اے مختار مطلق اس راشن کا اور اس غلے کا مسنا واہلنا گر ہم پر اور ہمارے اہل ایال پر بڑی سختی آ گئی ہے یعنی اب قحط کی شدت ظاہر بات ہے قحط کی شدت ہے جانور بھی مر گئے اب نہ اون ہے نہ کچھ اور ہے ورنہ پہلے یہ کچھ اون لے آتے تھے کچھ اور سامان لے آتے تھے جا کر کچھ تو بدل دے کچھ تو قیمت دے وہاں سے غلہ لینا ہے تو اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم تو خالی ہاتھ حاضر ہو گئے یا لذیذ و مسنا دوراتن مزات اب جو ہم لے کر آئے ہیں پونجی بہت ہی ناقص ہے بہت کم ہے وہ اس غلے کی قیمت نہیں بن سکتی پاؤں سے لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے پیمانے پورے بھرتی کر کے دیجئے پوری طریقے سے ہمیں راشد دیجئے متصد پہ لینا اب تو خیرات کیجئے ہم پر ہم خیرات کے مستحق ہو چکے ہیں ہم سبتے کے مستحق ہو چکے ہیں ان اللہ یزن متصدیل یقین اللہ تعالی صدقہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو جزا دے گا اب یہاں جو ہے یہ آخری بات ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے بھائیوں کو اس خستہ حالی میں دیکھ کر پھر مزید جو ہے ضبط نہیں کر سکے اور انہوں نے اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کی کال حل عالم تم ماں فالتم بے اب حضرت یوسف پوچھتے تمہیں یاد ہے کچھ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ یہ وہی جو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ جب وہ جمع ہوئے تھے تو ہم نے وہی کر دی تھی واؤ نا تلب بے ابرحم بے ابرم ہاغا یشرول ایک وقت آئے گا یوسف کہ تم یہ ساری بات جیت لاؤ گے اپنے بھائیوں کو اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا حل عالم تم ماں فالتو بے کیا یاد ہے کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کسن تم جاہلون جبکہ تم جاہل تھے نادان تھے کالا کال انت یوسف اب وہ انہوں نے غور سے دیکھا ہوگا کیا کیا یہ آپ یوسف ہیں کالا نا یوسف وہ حضرت یوسف نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے حد من اللہ علیہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے ان نو میت وہ یسبر فع الب اللہ عجر المحسدین <مُتَلِين> یقیناً جوش استقبہ کی روش اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک وکاروں کی اجر کو ضائع نہیں کرتا کال علیہ واطین انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے پسند کر لیا ہے اور یقیناً ہم سے خطا کار ہم سے ہی غلطیاں ہوئی ہیں ہم نے ظلم کیا ہے ہم نے جاتیاں کی ہیں کال اللہ تسریم علیہ کمل حضرت اب یوسف علیہ السلط کی وہ جو شخصیت کی بلندی ہے ترف ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے نہیں آج میں تم پر کوئی ملامت نہیں کرنا چاہتا ہو گیا جو ہونا تھا کالیم علیہ اللہ اللہ تمہیں معاف کرے وہ ارحم الراہبین اور وہ بہترین رحم کرنے والا تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اس زمہ میں قبیسی یہ میرا کرتا لے جاؤ فالتو اعلیٰ وجہ ابھی تو میرے والد کے چہرے پر اس کو ڈال دو یا ان کی بسارت لوٹ آئے گی خاتون بیاحجم اور تم اپنے سارے خاندان کو قبیلے کو لے کر آ جاؤ پلما فصل تین اب یہاں سے مصر سے چلا ہے قافلہ جس میں کہ حضرت یوسف کا وہ پیرہن بھی ہے وہ کرتا بھی ہے کال ابوہم اب واق کے اندر بیٹھے ہوئے حضرت یاقوفرما رہے ہیں اتنی لاجد اور یوسف مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے آج تک تو آئی نہیں اب آ گئی مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یہ کسی کے ذاتی اور صاف نہیں ہے کسی نبی کا کوئی اپنی قدرت ذاتی نہیں ہوتی جو بھی علم اللہ دینا چاہے جس وقت جو چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دکھا دے حضرت عمر کو اگر میداد دکھا دیا گیا میداد جنگ جو ہے شام کا اللہ نے جب چاہ دکھا دیا لیکن اس یہ مطلب تو نہیں تھا کہ جب چاہتے حضرت عمر دیکھ لیتے کہ ٹی وی آن کیا اور دیکھ لیا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے وہ یہ نہیں ہے یہ اختیار جو ہوتا تھا ان کا اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہے جو کرابت چاہے جو موجودہ چاہے ظاہر کر دے لیکن جب نہیں اللہ کی مشیت تو نہیں پاس ہی کتنے دور ہوں گے جبکہ اس کنویں میں پڑے ہوئے تھے اس وقت انہیں خوشبو نہیں آ رہی تھی ورنہ خوشبو سونگ سونگ کر جو وہاں پہنچ گئے ہوتے لیکن یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے راج دو ان لاجد و ریحا تفندون مجھے اندیشہ ہے تم مجھے یہ نہ کہو کہ اب تو یہ بالکل سٹیا گئے یعنی اب یہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ان کو انہوں نے یہی کہا گھر والوں نے خدا کی قسم آپ اپنے اسی پرانے خیال میں ہیں پرانے وہم میں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یوز زندہ ہے حالانکہ نہ معلوم کو کہاں کا ہلاک ہو چکا ختم ہو چکا فلمان جال بشیر تو جب وہ بشارت دینے والا آیا القاح وجہ ہی اور حضرت یوسف کا کُرتا اس نے ڈالا حضرت یعقوب کے چہرے پر فردت نہ بسی تو وہ لوٹ آئے دیکھتے ہوئے یعنی ان کی نگاہ جو ہے وہ عود کر آئی بسارت لوٹ آئی کال علم مالا کالمول انہوں نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تم نہیں جانتے کالو یا ابا نست بنا ان خواتین ان کا ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجیے اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی معافی کی درخواست کیجیے یقینا ہم خطاکار تھے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں کالا سوفاس تخالقم ربی اب یہاں دیکھیے صوفہ کا رنگ بہت اہم ہے ذرا ٹھہر کر میں استغفار کروں گا ابھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے حضرت ہے علیہ السلام کا یعنی یہ کہ ابھی وہاں پیشی ہو جائے گی اس کے بعد سارا معاملات کی صفائی ہوگی ابھی فوری طور پر استقبال نہیں کر رہے ہیں صوفہ اس تخرالقم ربی ٹھیک ہے کچھ وقت کے بعد میں تمہارے لیے استفاد کروں گا انہو ہوا الغفور الرحیم یقیناً وہ غفور ہے اور رحیم ہے فلما دخلوا علی یوسفا اب جب یہ سب کے سب آ وہاں سے پورا قافلہ آ گیا. تمام بنی اسرائیل اب بارہ گھرانے تھے یہ ان کی اولادیں تھیں ان کے بچے تھے بیویاں تھیں وہ سب آ گئے لما دخلوا علی یوسفا آوا الہ اب انہوں نے اپنا جو بھی تخت جو بھی جگہ اونچی ہوگی بیٹھنے کی اپنے والدین کو اپنی والدہ کو بھی اور حضرت یعقوب کو بھی وہاں بلا کیا وہ کال کھلو مصرا ان شاء اللہ عامنین اور کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہو اللہ چاہے تو پورے امن کے ساتھ یہاں آپ کے لیے امن ہے سکون ہے راحت ہے برفا بھائی اللہ اور اپنے والدین کو انہوں نے اپنے تخت کے اوپر اٹھا لیا اوپر اوپر, اوپر بٹھا لیا وہ خرو لہو وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا شریعت محمد جی علا صاحب صلاح وسلام میں جہاں دین کی تکمیل ہو گئی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر توحید کا معاملہ بھی جو ہے وہ آخری درجے میں تکمیل کو پہنچا دیا گیا یہ سجدہ تعظیمی اب حرام مطلق ہے لیکن اس سے پہلے یہ جائز تھا ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے وہ قبروں کو یا اور ہم اپنے پیروں کو بزرگوں کو کہتے سجدہ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں تو دلیل پکڑتے ہیں ان چیزوں سے کہ یہ سجدہ دیکھو حضرت ابراہیم سے ثابت ہے فلان سے ثابت ہے اور یہ حضرت یوسف کو سجدہ کیا گیا ہے لیکن یہ سجدہ سمجھ لیجیے سجدہ تعظیمی جائز تھا اس میں کوئی شک نہیں لیکن اب یہ حرام مطلق ہے اب کہا حضرت یوسف نے ابا جان دیکھیے یہ ہے تعویل میرے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا گیارہ ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدے میں ہیں تو گویا کہ گیارہ بھائی اب سجدے میں ہے اور والدین سورج اور چاند کے حکم میں ہے کب جا رہا ربی ہفتہ میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا وہ کد آسنبی ذخرا اور اس نے کتنا ہی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا انعام فرمایا کچھ پر جبکہ مجھے قید خانے سے نکلوایا وہ جا من بند اور آپ سب لوگوں کو لے آیا ہے یہاں بادیا نشینی کی سر زندگی سے نکال کر یہاں حضارت اور تمدن اور وقت کی عظیم پرین جو متمدن ملک, ملک ہے اس کے اندر آپ کو پہنچا دیا ممباد یا نظر شیطان و بینی و بین حکمتی اس کے بعد کے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی ان ربی لطیف النماشاں یقینا میرا رب تدبیر کرتا ہے بہت خفیہ طور پر جس چیز کی وہ چاہتا ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن اللہ تعالی کی تدبیر جو ہے وہ بالاخ کامیاب ہوتی ہے ان لح العلیم الحکیم یقیناً وہی ہے ہر شکین رکھنے والا اور حکمت والا رب قد آتے من الملک اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جو کر کے پروردگار تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی ولم من الطابل الحادیث اور مجھے چیزوں کی تہ تک پہنچنا باتوں کی تہ تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر کا جاننا یہ علم سکھایا فاتر السماوات آتے اے وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے انت ولی یہ الدنیا دنیا تو ہی میرا پشت بنا ہے مددگار ہے کار ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی توفنی مسلم مجھے وفات جو اسی حالت اسلام میں فربا برداری ہی کی حالت میں سوالحین اور مجھے شامل کر دی جو اپنے سارے بندوں میں من ہی لائک یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کر رہے ہیں اے نبی اے محمد آپ کی جانب و ما کنتا ہوں قرون اور آپ کے پاس موجود نہیں تھے جب نے فیصلہ کیا تھا اتفاق رائے کیا تھا حضرت یوسف کے بارے میں اور جبکہ وہ چال چل رہے تھے پلاننگ کر رہے تھے مما اکثر اللہ سے وہ لو ہرستہ اور یہ بھی سن لیجئے آپ کتنا ہی چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ سے سوال کیا گیا اس کا جواب انہیں دے دیا گیا اتنا عمدہ اتنا خوبصورت ہر چیز جو ہے کھول کھول کر بتا دی گئی لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں وما بما اسلّہ مماۃس آپ تو ان سے کوئی اجن نہیں مانگ رہے ان ذکر اللہ عالمین نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے اور نصیحت و کائی ان میں آئے تم پھر سما آتے و نرد یا برون <عَلَيْهَا> اور کتنی ہی اور آئے تھے نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن میں کہ یہ گزرتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں وہ انہا محرد لیکن اعراد ہی کرتے رہتے ہیں ان پر توجہ نہیں کرتے غور نہیں کرتے وَمَا ماں یوں بِاللَّهِ اکثرحم وَهُمْ اللہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے اور جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی اکثر وہ ہیں جو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے یہ میرے آپ کے لیے بہت زیادہ بہت قابل توجہ آئے تھے وَمَا یوں میں بِاللَّهِ ان میں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اللہ وحم مشرکون مگر کسی نو کا شرک بھی کرتی یہ اصل میں اس میں پھر بڑی ضرورت ہے پھر توجہ دلا رہا ہوں شرک کی حقیقت کیا ہے اس کی قسمیں کیا ہیں اس کی صورتیں کیا ہیں زمانہ ماضی میں شرک جو ہے کس کس شکل میں تھا ماضی قریب میں اور اس کی کون سی شکلیں بھی ایجاد ہوئیں آج کے دور میں سب سے بڑا شرک کون سا ہے کون کون سے بڑے شرک ہیں جن میں ہم ملوث ہیں تو یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک یعنی بدترین گناہ وہ کہ جس کے جرم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا دو مرتبہ سورہ نشا میں کہ اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں توبہ ہے ہاں توبہ کر لو معافی ہو جائے گی باقی اس سے کم تر ہر گنا کے بارے میں امید کم سے کم دلا دی ہے کہ اللہ تمہاری بغیر توبہ کے بھی چاہے گا تو معاف کر دے گا لیکن یہ معاف نہیں ہوگا ان اللہ اللہ یکفر یکفر شاہ اس اعتبار سے پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اس موضوع پر میرے جو چھ گھنٹے کے کیسٹس ہیں چھ گھنٹے کی تقریریں ہیں صرف ذات کیا ہے صرف صفات کیا ہے صرف الحقوق کیا ہے عہد حادر کا شرک کیا ہے نظریاتی شرک کیا ہے سائنس میں یہ شرک کس طور سے آیا ہے اور یہ جو قوم پرستانہ نظریات اس میں یہ شرک کس طرح آیا ہے مادہ پرستی میں یہ شرک کیسے آیا ہے نش پرستی کس اعتبار سے شرک ہے یہ دولت پرستی کس پہلو سے شرک ہے تو ان چیزوں کو ابھی ضرورت ہے کہ آپ سمجھیں من اللہ, اللہم ربنا لا اللہم من عبادك اللہ تعالی ہمیں اپنے موحید بندوں میں سے بنائے <تصفح> یہ معاملہ جو مشرقین ہیں ان کے لیے تو بالکل واضح ہے جیسا کہ میں نے بارہ بیان کیا ہے کہ ایک بڑے خدا کو تو سب مانتے تھے ایک بڑا اللہ اس کے ساتھ آلیہ کیپٹل جی والا گاڈ ایک باقی گاڈ گوڈ بے شمار دیو ایک باقی دیویاں دیوتا بے شمار لیکن جو لوگ اپنے آپ کو مواحد سمجھتے ہیں اور اپنے خیال میں وہ امکانی حد تک مواحد ہوتے بھی ہیں بسا اوقات غیر شعوری طور پر وہ بھی کسی نہ کسی نو کے شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں جس کے لیے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہے کہ شرک کن کن صورتوں کو اختیار کر سکتا ہے اس کا صحیح صحیح تصور اور صحیح صحیح شعور اور ادراک انسان کو ہو جائے عذاب کیا وہ نچنت ہیں اس سے بے خوف ہو چکے ہیں اس سے کہ آج ہم کے ان پر کوئی عذاب کی طرف سے ڈھانپ لینے والی شے کوئی آفت عذاب کی اللہ کے عذاب کی اور انہیں اس کا بھی کوئی ڈر نہیں رہا ہے کہ قیامت اچانک آ پہنچے وہ شعر اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو سبیلی اللہ بصیرت الحاظ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں لیکن یہ میرا بلانا اور اس راستے کا اختیار کرنا دھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے مترادف نہیں ہے بصیرت ان انا میں بصیرت باطنی کے ساتھ سوج بوجھ کے ساتھ سمجھ کر کانشسلی شعور کے ساتھ میں اس راستے پر چل رہا ہوں اور اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں اور جہاں تک تو حضور کا معاملہ ہے وہ تو بات بالکل واضح ہے کہ پورے شعور کے ساتھ ادراک کے ساتھ یقین کے ساتھ بصیرت باتمی کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ آپ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے اور اللہ کی طرف بلا بھی رہے تھے یہاں زیادہ قابل توجہ ہے وہ منی تبانی جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی اندھے بہرے مقلب نہیں ہے بلکہ وہ بھی میری پیروی کر رہے ہیں تو وہ بھی علا بصیرتن سمجھ کر شعور کے ساتھ آج کے دور میں سب سے زیادہ بڑھ کر جس ایمان کی ضرورت ہے وہ ایمان وہ ہے کہ جو شعور کے ساتھ ایمان ہے اس لیے کہ ایک عقیدہ عقیدے کے درجے میں یقین ایک جسے ہم کہہ دیں کہ بلائنڈ فیتھ وہ بھی اپنی جگہ پر بہت قیمتی شہر بلائنڈ فیتھ بھی اگر ہے یقین ہے اللہ پر اور آخرت پر اور رسالت پر تو بڑی قیمتی شہ ہے وہ بلائنڈ فیتھ بھی جو ہے انسان کی شخصیت کو بدل کر رکھ دے گا اس کی زندگی کا نقشہ بدل دے گا اس کے اس کی ویلیوز کو بدل دے گا لیکن یہ کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے خصوصی اس دور میں اور کسی انقلابی دعوت کے لیے جو نظام کو بدلنا چاہے صرف افراد کو نہ بدلنا چاہے نظام کو بدلنا چاہے تو چونکہ نظام کے اوپر جو لوگ زیادہ باشعور ہوتے ہیں ان کا تسلط ہوتا ہے انٹیلیجنسیا اس کے اوپر قابو یافتہ ہوتا ہے تو جب تک ان کے اندر ایمان گھر نہیں کرے گا نظام نہیں بدلے گا تو ضرورت اس ایمان کی ہے جو آگاہ بدھی بصیرت ہو بسحان اللّہ من المشرقین اللہ پاک <فَاقَحَي> ہے اور میں حردت شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں سبل قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں بھیجتے رہے نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر یہ کہ بردوں کو ہم بھیجتے رہے جن کی طرف ہماری وہی آتی تھی بستیوں والوں میں سے جو بھی رسول بھیجے نبی بھیجے وہ سب برد ہی تھے انسان تھے افلم تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں فیند القان عقبت النزیرہ ان قبل کہ پھر وہ دیکھتے غور کرتے عبرت پکڑتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے اشارہ انہی اقوام کی طرف ہے ولا دارالآخرت خیر النظین تقوا فلاح اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے انہی لوگوں کے لیے جو تقوا کی نمش اختیار کریں تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے حتیٰ رسو ذن ہوں کٹ کو یہ آج بھی مشکلات القرآن میں سے ہے اس کی بہت سے آراہ ہیں لیکن جو توجہ میرے نزدیک صحیح ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حتیٰ عزستہ اثر رسولو یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں مایوس کس بات سے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ فطرت سلیمہ موجود تھی ابھی ان کی فطرت بالکل بگڑی نہیں تھے وہ ایمان لا چکے ہیں یعنی اب جو ہم نے بلو چکے ہیں اس کو اس چاٹی میں سے اب مکھر نکل چکا ہے اب آگے کوئی اور مکھر نکلنے والا نہیں وہ ضنع قد کو اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ انہیں سب جھوٹے ہی وعدے کیے گئے تھے کہ عذاب آئے گا وہ جو قوم ہے وہ تو بہت ہی زیادہ لاؤ ہو جاتی ہے کہ بارہ برس ہو گئے محمد کو کہتے ہوئے عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب نہیں آیا یہ سب دھوس تھی صرف یہ کہ ہمیں ڈراوا دینا مقصود تھا جا نسلونا بس تیسر رسول اور ضنع ضنع کا جو فائل ہیں وہ جو حقیقت ان کی قوم ہے وہ جو مشرق قوم ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب ہمیں جھوٹے ہی دھونس دی گئی تھی عذاب وغیرہ کی جا ہم ہمارے نبیوں اور رسولوں کے پاس پھر اللہ تعالی کی نصرت آ جاتی تھی فنجی امن نشا پھر بچا دیا جاتا تھا جس کو ہم چاہتے تھے ولا یور دوبا سنا علی قوم اور ہمارا وہ عذاب اور ہماری وہ سختی جو ہے نہیں لوٹائی جا سکتی تھی نہیں پھیری جا سکتی تھی مجرموں کی قوم سے ان پر وہ عذاب واقع ہو کر رہتا تھا لقد قانا فی قصوں سے ہی الباب ان کے حالات میں اس بیان میں یقین ہوش ہوشمند لوگوں کے لیے عبرت ہے عقل کا سامان ہے سبق کا سامان ہے ماں کانہ حدیث افطرا یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے جسے گڑھ لیا جائے کوئی اپنے جی سے اس کو تسلیف و تعریف کر لے بلاکن تصدیق کا نظریہ بیان یا بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ تو میں جب یہ واقعات آتے ہیں مولانا مودودی نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ تقابلی مطالعہ کیا ہے کہ تو میں جب یہ قصہ بیان ہوا ہے تو اس کے اس بیان کے اندر جو حسن ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے اور جو اس کے اندر حکمت کے نکات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سواں حصہ بھی تو کے بیان میں نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اصل تورات گم ہو گئی تھی بعد میں جب وہ حادثے سے مرتب کی گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ بار پھر پیدا نہیں ہو سکے جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہوئی تو میں تھی ماں کا حریثی افطراب اللہ کن تصدیق کا لذی بین یا گئے تفصیل و ہدم و رحمت القومی یوم نود اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی جو بھی ضروری باتیں انسان کے علم میں آنی چاہیے ہدایت کے لیے اس کی ساری تفاصیل اس میں موجود ہیں اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس پر ایمان لائیں یہاں وہ تین سورتوں کا ایک گروپ جو ہے وہ ختم ہوا سب گروپ گروپ تو ایک ہی چل رہا ہے تیسرا گروپ ہے یہ جس میں چودہ سورتیں ہیں مکی اور ایک آئے گی مدنی سورہ نور لیکن جیسا کہ میں نے ارد کیا ان میں تین تین کے گروپس بنتے ہیں سورہ یونس سورہ ہود میں وہ نسبت ذوقیت بالکل واضح تھی اور یہ اپنی جگہ بالکل منفرد مزاج کی صورت ہے یہ سورہ یوسف اس کا اپنا مزاج ہے ہاں اس کے قریب قریب آ جاتی ہے ایک سورت اور وہ تیسرا سب گروپ جب آئے گا تو اس میں سورہ مریم سورہ تاہا اور سورہ انبیاء سورہ تاحا بھی ایک ایسی صورت ہے قرآن مجید کی جس کا اکثر و بیشتر حصہ ایک رسول کے تذکرے پر مشتمل ہے ایک نبی کے تذکرے پر مشتمل ہے یہ سورہ یوسف لیکن یہ تو پوری کی پوری حضرت یوسف کے حالات ہی پر ہے سورتحال جو ہے وہ ایک رسول کے حالات پر مشتمل ہے اکثر و بیشتر حصہ آٹھ میں سے پانچ رکوع کے قریب جو ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ رسول ہے موسا اب ان دونوں میں نسبت کیا ہے یوسف کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے اور موسا کے زمانے میں وہ مصر سے نکلے ہیں تو ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت لیکن وہ مصحف میں قرآن مزید کی اس ترتیب میں یہ متصل نہیں ہے بلکہ فاصلے پر ہیں یہ اس تین صورتوں کے سب گروپ میں ہے وہ تیسرے سب گروپ میں آئے گی اب اس کے بعد یہ تین صورتیں اور ہیں جو نسبتاً چھوٹی ہیں یہ تو گیارہ رکو بارہ رکو دس رکو پر مشتمل تھی یہ سورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں یہ جو اب آ رہی ہے چھ سات رکو پر مشتمل صورتیں سورا راج سورا ابراہیم سورا ہجر ان میں سب سے پہلی سورت الراج ہے بارک اللہ لی و تولی فی فکمرانی العظیم و و ویا کو ملایا تزذی الحکیم